دے محاجرت ہجرت مندار سننا سنور ہجرت ا او سلام بنزم تجرات لداکی ازین الناس لگا اینوت تم سارے سلام نکراو مزرم د وجہ تو ما دین ترا اوشکاگم تجرات نصیحت البدل غدو جے فساد ہوان یومند ہوا پتہ مانند یوکری ہوا لاگی د وجنم مباح لن علی جل سن تجلت مباحہ لکورنین سی ودیا ہوا فراگن و زی تسو زی بارو خان سهرات ہزارات و لما هجرت طلبا لا حاجه هجرت للطلب الشيء لحصول الشيء نجار وهجرت لحصول العلم هجرت حصول العلم هجرت بحصول العلم رجعت بطلبا بعض علماء دایا فرض كفائي يا مستحب بعض اوقات فرض كفائي بعض اوقات مستحب لنا هجرت نه لحصول العلم دام حساد حضرت حجادی اور حضرت لام فرجائیں اور سرورم حضرت یا حسول النا مال قدر القول المان قدام فرد بے قد او ہجرتر پمن کال ہجرت ہوں لا دنیا سی بہا ہر دامن شر برا دنیا تو دنیا والی ویلے کی دونوں زوز دنیا میرے یا قریب بنسبت دا نہ خرت مانے حاضر دا. یا تو دنا اتنا دنیا کا ماننا دت او دا خلط نشیر دنیا میں چونکہ متاد قریل او وقت وقت ہو کریلے دنیا میرے کی بہا سفت دنیا دے اور غیر موصوب دے. یا حال دے, وغض الحال دے اور جزان دنیا موصوب دنیا سبت یا دنیا ضلح دنیا جہاز اور دنیا کی داخل ہو خاص دیو جناب کی قرآن فمور کی ما تو بادی سا ماں ترک رجاطن پس سڑو بانی غالبی احتیاطی ہندا کا مثر کو دربانی بے نظر خلب تیر باسطر خل کی تیرست مولانا گارم کا منش دجرت مہاجی کر منشی را سے یاد دیو ترسی انسار قربانی کو وسباب دعید علی صلی اللہ السلام صفحات مہاجرین کی تنسیب دماد اور دارنگ تنقیہ تو خلق خود فسخ طلاق نے کہ مشور با ذکر کے نور مقامات کہ جناب حضرت نو درمیان کے عبد الرحم اور نو درمیان کے ذکر نبی علیہ السلام احد تویل جسمات وہ چلی دی اور بتلاق پر کم حکومت کا کوئی چاہیے تر اتبانے گا یہ جماڑے مال دے تا ونی تواخڑی نیم, نیم ما دفاضی اگر آپ قربانی <سجبر> نہرتدی کس مہاجر چل دنیا مر و حضرت مہاجر یا ہجرت مہاجر لے دنیا دیا تر مقتر تلا مہاجر لے کبھی حسن یا بات ل مہاجر کے دل مرحیت یو ایس جب نے آبد السلام ذکر کئی عبد السلام اختلاط دلت سیاہ دلت پاسدا دلت سہسرا مفت نمن اختلاطہ شورکائے خوبصورت امن کامل نہ بتلان دا, دا, دا, دا, دا اختلاط امام غزالی رحمت اللہ کی کہ دے. دنیا غالب بوں. نبی اللہ یسیب ہو بے سواب رکھولے کبھاس اوکا یاو استیوا اللہ اوکا چرے باعث الاخرت آگا باہر ہو چاہاں نیت مجرس آئے کبھاس اوک غالب ہو نبی اللہ یسیب بے سواب رکھولے شید درین حافظ دہ حجر دیمام شفیر احمد رہب حوالب آلے زیادہ دہاگر دہاگر برگر <خخ> چکل ادنی احتلال تا شدنیتی فاسدنیت سیحس رکھ تجارت راضی یعنی تقلیل دا تقلیل مجمع مجمع ضررت خیر مداشاً جی جی حسن جداد تفصیل سے دعوت تفسید دعنوارات و حسروفی متن حدیث و حافظ دعوات آیانا یا دیانی مسئلہ درد و عشق علیہ بحیث سمانی مقد وعیت آنا انہو مقال وعیانا یا ملک رجیم فا منی فاعی ما یقلو قالت عائشہ تلقل آیتو وعیتو یمزل علیل وعیتو یوم شرید بری شرید بری فیسلمانو وین جمیل ویتا فرزمانا رکھت ام ام ام الدرس في باپ درس باپ کی. دفارا کی انعقاد بیانزکورہ بحادل الباب. اداروں کی تصمیت و حاضر حدیث شام صلا راتبادی بحان دم شاشبہ بھی جمنیا وجد اشدیت خصوصاً تعبیر پرندہ جملے کی في میں شدید البال جبی نے تفسار عرقا تحقیق, دو دی جملے وجہ تحقیق و او بیان مناسبت الحدیث و کی یہ ترجمہ جدا اہم چیز ہے۔ العنوان العاشر فی مرتبۃ الحديث جنھم من المتصلات ام من المراسیل۔ لو انا قاد وانا ات بهذا الباب۔ العنوان الاول بی بیان تسمی احاديث المذكوره في هذا الباب وتصنیۃ هذا تصنیۃ هذا الحديث۔ العنوان الثاني تو بیان بحال ایشری رضی اللہ تعالی عنہ اوجرت تسمیہ غیب ام المبین سہ۔ السالد اور خاص تفتے ہیں الآمانه المضارع ترائند جملگی ال آمانه المضارع ترائند جملگی ال عنوان او خصوصن وجدان و قسم قال تعلیہ رضی اللہ تعالی عنہ لقد رایت ينزل او وجد تفاصیل ال عنوان ثامن بیان سوالات و جوابو کی ال عنوان التاسع تو الباب لمبا مسماد مشہور حادیث باب اسم درایوان ناراضی یاف ادبار دو واقعات جبیں سرازی نرم به حدیث مسمار اب احادیث سنن حدیث کی منگ شروع دے زامہ احصمار احی سرسرۃ الجلس سر ایکدی نو مشور نوا فدی کے وحرا غلو سرسرۃ الجلس درہیم حدیث دی پا حدیث غار حدیث غار حرا سا حدیث غار حرا, حرا, حرا تحریر کی دا اور عبد اللہ بروات بےل ہجرت طریقے سے راضی کتاب کے مراش ٹور مقامات کے وقفل عمر منی ذکر گئی تزوید پر کم سن کے ظلم جی وکاح کی <ito> صاحب را لگے درے دے فدا حدیث مانی رب ذکر کرنے دے دا حدیث چھے باورد تزویج دو زفاب کی دے سنہوں کال دا حدیث صحیب دی سالسو میں صدقی قول لبا اعتبار ہوئی کہ ندا امیر ممنین قول لبا اعتبار ہو چی مان بخاری دے کہ بازی بڑواگان دنے لظر چھے کہ لحکمت و داغید و حکمت تاہید دے فرقیتابوں نے لے کری دی اور حدیث چھے کم دا بخاری را دی لیفلح قومن ول تردید دنیا تحریف یا رسول <سؤال> اللہ کا وسلم مت سرور گرجی ذا حدیث سیدے سند بخاری رواتہ چن نبی علیہ السلام تذویج پشپغم یوم قالوارو اور ظفاط نبی علیہ السلام تذویج چادنہ ہو بعد ہجرت سربہتی نبی علیہ السلام سنہ ہو کارو شیو ان دتمس کالو چلے علیہ السلام مفارش علیہ وسلم فاطمیہ دو دا تن دسو قالوا عمر مشرہ یزمرت صحابتی نبی علیہ حاضر کرم او اور تفصیل دو قرآن کے احادیث کے دیتا <تصفح> مستقل صحاب رضی اللہ عنہ. مستقل فروج منمنین صحاب و تفصیل فرام کی مشکلات دا حدیث کی ربت الحجر وقت کی ربت الحجرہ صحاب رجواب کر دیتا سم دو سم کار دی دنیا یا جدوڑا إنه فينزش فيتوكالوا <سؤال> يعدى وشفق وشيتو فى يو پندو سندن فى سندقاب دهجرت ماني جلازة فى قلوا ابو رو رضي الله تعالى عنو وجر التلقيد فى أم الممنين سرام طول أزواج دنبير سراط و سرام دا دي أمهات الممنين ودا ثابت تفنست فرانسة دي النبی اولاب من انفسهم قرآن کریم دے کی اولاب من سرام دادی وجہ تو لکھے گی منین خورج منین ذکر ذکر متبادل ہر دے دشو بید سطر سطر تولی کی دی سالت مطان حجاب. خو کریم دی, دی. دی, دی لا چن سبن اکم چی مور عزت لازم دے احترام کی دو دنبیر اسلام کی شرافتن دی اور بلش کالم دفشوں یا دا محاد و رون سینکات جد کی اور مینا رخ فکن شو کا سبنشکال ہر نسبن شو جنا دو نکا جیشن کا شرایاتی نکاح باقی لیکن دی لیکن نست مہاتم لارگے نس پر سرت کے مارکم رسول اللہ ولا من بعد ابدا من کا تم ہاتھ بھی نیند البتہ حکمت سدے حکمت سرے دا دکر کی ہی قبری چلی عیلت چھی حیات قبر حیات بے خدشہ بل حیا انس کریم دے بے داغی سمجھو اصل و جداد حکمت حکمت پناہ کے کی تفصیلی طریقے سے شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ رکر کئی خدا, خدا خدا سے ذکر کہ حکمت پن ہے کہ سرے ولان من جہی ابدا انتظار کا اندر لاہیم ادا رقص نکان سرے دے استراحت اصل مقصود نکان استراحت استراحت حکمت جی ہر کم استراحت دی کا حاصل حاصل کم عزت از عزت خدا سبب شو کا در طول مینان میں اندرشی پہ سبب در اکھا علیہ وسلم صلی اللہ اور کم استراحت کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم تاغیتا حاصل دے لچانکہ چیتا ذرہ ایمان کرتی بھی نا بس لنگیو چھتا کہ استراحت ما زبل چاہ سے حاصل چی پیدا پہ پی نکاہ کی تشکلہ چاہر کل حق عائدت چپ نکاہ دنبیر صلی اللہ علیہ وسلم تاغیتا نکاہ کی نکاہ کی نشترے اگا استراحت چاہا گ دیو جنمان اوک مشاری من شارنس دارسی مس حیات المبیا پٹیل زور شور سے دا ودن من دیان مخارب حیاتی مماتی رکیو بلبانی دنیا حیات البردخریم حیات, حیات, حیات, حیات القیامت محل نظام کہ محل نظام کم حیات محل کم حیات نذا حیات دنیا سرا سرام جن دے دے دنیا جندیا سر تو ہاؤس گولشن چوک میرا اسکول نمبر چار تو ہر ساتھ میں <تصفح> نصوص کریم دان فموض جناب رسول اسرم افا عقابی افا عقابی کو او دا دیو جان چکر نبیر اسرم شو صاحب ہو تر سوک سر دا نو سنه مقاض وترو چغم د هغه په اجازه د نبی له سلام تلته دغه کور دا ابو یو صاحب وروه چې تراش سجدا راشی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما صرحه کیره چې هغه لاله په د نبی رحم سور شو ورسه او نبی له سلام دا خبره څنګه شي غریب نشو کوله دا خبره څنګه شي کوله عمر دا یو څو دا خبره نکه په انتظار کې ده او چې کله راورس ابو بکر جماعت نه کله غواسو او وانبی یا اور مرک اللہ فتح مرغ اللہ فتح دا خبر رد سرا شروع او اند ان من محمد ان کنواد من کا نے آبدو محمد محمد ان خن ماد من کا رب محمد خونا دمخو نزما گئے تمہارا خوا دمک حاصل دو جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بانے اتفاق اتفاق دو دو جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بانے رسول اللہ علیہ وسلم امامی ترمیزی کتاب شمائل کے باب ملاقات کے باب فات رسول اللہ سے ذکر گئی اور کداوی چنا حیات پتھرے صاحبان دا بھائی کہ حیات بت حیات راگ لے دے ہے راغل جواب حیات بہتر دے کہ حیات روی نہ حیات نہیں حبارک ہو قرآن کریم تم نہ عمر حیات الدنیا اللہ نہ کم حیات قرآن او نہ ثابت ہے حیات جگہ خدا اللہ عندر بلکہ ٹور امینان حیات ثابتان حیات حاصل کفاد ثابت تعزب پغیر حیات نشی البتہ جون کے فرضے دے دا حیات ثابت حصول حیات لکھنگ اکمل دا د حیات بردی اثر او کمال دار دا غی بدنم خوری کی تنسید حیات د کمال اثر دار دا بدنم باقی دے دا من دا دا دا مسلمانانو بحرا کی صحیح اور سالم وہ سم پرز متحرک بالکل تر تازہ سالم دہ بدن اور رحبر دے نہ بدن تر و تازہ سالم پرزوئی متحرک رحبر دے اور چلے محل سے قیامت اور جو قیامت نے فیضان سور فضا شارب یون سلون ٹول جن کی دا دا جنگلہ سے بھی پیدا خل کو جنگل شروع کرے گا دامی ستارن ہاراتی چاول سلام دا مالدار دا دا دا دا کو مسالہ ابو طالب خبر کو نبیر اسلام تلتر شباب کے حاصل دا چھ نبیر اسلام دے بوڑھے سے نکال کرے ترویخ تو کارو دا اللہ نا. معلومی اسلام دو دنیا معلوم تعلق تقریبا او نا سلام داروار تقریباً او پسم کا دن بت با نے داغتر ابو تاری طاقتور شپبدینا جیت کی صاحب شاد تا کی دعوت نمک کی دا دا مدا دا صحبت دا دیشو و طول اولاد و سواد ابراہیم نا سلول لنا اتفاقی اختلاف دے نہ نا. طیب طاہر ابراہیم دارے سرام سواد ابراہیم نے دو دی. دی. دینو فضائل کی فضیلت چادر صاحب عاشق الحاقی قبرۃ النحا ل جملے صحبت تھی دی اسلام سے ہو. ڈول اولاد ابراہیم وقل ومانت نے موتنا ڈیر تکلیفات برداشت کری لمبے ایمان فنیبیرانو کی دھیرا وڑ حادث کے راجی نبیر و سلام تاغیر بنگلبان پہ جنت کی وحب و و من جناب رسول اللہ, اللہ دا شو بادی کی خدان کیرداش قبل فلحاسرا دسرت صحبت فل حاصر اور فضرت ثابتہ کی ذکر شروع دنیا کی دو قصر پھلے دو پھلے عمر منین عاشر ثابت مواصاد اود او صحبت برداشت مشقت پر حاصلہ ثابت تھے حضرت رضارا داود تحقیق دا پہنوانا تو منظور ذکر کرے کمک کی ذکر شیو خدا حادثارات ہمارا دشاری اب ہائر ہند ہمارا دلحام او او النحل. او اعلام على امام دو. شران یا, یا تبصیلی إِلَامُ الله الْأَنْبِيَاءَ الشَّيْئَاءَ بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ بحيث يحصر منه علمٌ يعطني يحصر منهم علمٌ ضرريٌ قدعيٌ للأنبئاء بأن ذلك من الله تعالى إِلَامُ دَيْدَ عَلَّا أَنْبِيَاءَ وَطَبْهِ وَشِبَانِهِ إِلَامُ اللَّهِ الْأَنْبِيَاءَ الشَّيْئَاءَ ذَرَبَوْ قُلَيْن لام اللہ امب اشیا بے ترین اما بے کلام من سما کلام اما اما ارسال مرک و اما بزل کتاب و اما بل نوم و اما بل امسا ملاسبت لارنگ نبی السلام تو زراعت صاحب صحابہ منجس کی موجودگی کے نبو فیضل تو فر نبی السلام با نو پڑے امامی بحالم کو ذکر کری چاہ اقسام ذکر کئی مصطفیٰ بہادی سے مشورہ کتاب الرویا کی محدثین ذکر کی بخارین ذکر کرے جزء من النبوہ نبوکھ مان رو یا دوستم ہے سما الکلام سا تکلیما دم وحی وحی سلورم وحی ملک پورت ملکی مانیبی سمجھوت ملکیم واحد ملک ملک سرا کی کر کی کر دی سرا ونازی کری ونازی کری سر چدا کی راجی ملکی الاسام دانور اقسام دو وح باسن سماع الم بات بدون دو آسیر فرشینا تکا وقلم اللہ موسا تکلیما دیم بالرویا والنوم روی الانبیاء وحیون او درین بالالحام تلقاس رفقل کے او سرون بیواثن مرد واسکہ ملک پر خکلی سنی باندرائشی اوکہ مسلک پچھلکی بشری باندرائشی اوکہ پس نسورت سلسل در جلسی بدون رویت شکل ملے کی یاد و شکل بشرین اور قرآرہ سلادہ واہ غیر واحد قرآن واہ جبلی کی نزول او مہ حقی مہت ترتیب من اللہ دے کتی لکھیں گی صرف معنا من اللہ دا و نظم نہ بل ظاہری واہ باتین بارتہ سرامنا اور دا جہاد نبی علیہ السلام ہوا داخلی کے لا وحی, وحی باطنی کے داخل کو یہ استلال پیش کی دا ائ جہاد امام مصطفی پیش کی انما الا وحی سماوات و انحاء انما الا وحی اوحا نبی علیہ السلام لکھنا جسدین لا واحدا کم امر جہاد تھے دا غمض علیہ السلام اور تعالی انما تو انحاء والا وحی اوحا دار قران ذکر کہ دیوا کہ میں ناس مراک اللہ <تصفح> لیکن دا حصول دو معنى دو حكم راضي بالتعمل دو جنب وحي باتنه كده آقل شو و دا مسلق ده ده, ده, ده, ده فخه الإسلام بزدوية دونو العلماء شمر س الإسلام استراختي ده تشبیب الوحي وي كيف تصوي؟ تشبیب الوحي ده وحي ندا و جمهور مسلق دواله وحي ظاهري كاغ وحيدا يو بسمع القلام من الله ذهن بواسط الملک او الہام او قبم فدے کے داخل دے حاصل واہ بل الحام جمہور ظاہری واحد او شمس اسلام دا باہ باطنی کی داخل اور دا أو دا جمہور لا بل شو جملہ مانا اندل بن عشام سعال رسول اللہ, اللہ حارث ختم قال بني مال لاورد ابو جند رولے ابن مايل شبشو ختم كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکنے میرے صلوات و سلام فقال یا رسول اللہ کیف یتکلو وحی وست طریق تا توحی اول واحد ذکر شو مشکل دا و. کل رازی ماتا, ماتا پرشانتگ دا جرس پشان تیرے گھی گی گنگڑیا ہو تو یا اور سب سلا کا زنج تو میں نے کی باز کے پسند سمرا کرے مرات سوت مرات میں کس طرح مرات کے سوت نظیمان یہ کلرازی داحت ماتا پرشانت آواز دق سوت مشبا سو جلس مشباد دی ہی شباد سوت الوہ داد مشبا اور سوت الجرس تاب راد مشبادی وجر سے دادے مشبا بھی سدا مت دار کے اف بس اف اف بس کے دِکر کئی سوتن سست سوتند متدار لا لائف اول وحلت سوت ان متدار کن سوتے باد کی بسی دین اگن سوت فرفے پاول و حلت کے ناضی دا مارو مشاء شبی یوت مشہور دےم امتداد دریم آدم پاول و کی کے اصرات لنجي صوت الجرس قيدرفيكن وممتدوي داري دغد صوت دوحي او انختابو گنو وممتد تو چدا گينا فهم عسيري ردين فهم عسيل فاول وحلتي لوجود شبيشو بالتتابع في اول الوحده دا وجه مشبا مارو شو چاہا سو تلواہ دے مشباد ہی مارو شو چاہا سو تو اول و صوت مسداک کے خلاف دے جدا سو تلوہ چشبہ دے سن عبارت دے نہیں مسداک سے مصداق صوت الوحج مشبع دے یہ قول انہو صوت قلام اللہ تعالی دا صوت قلام اسید اللہ لے چکم قلام قدیم دے صوت قلام اللہ صوت اسید قلام دے اللہ وہاں دا مختار بخاری دا قول مختار دا بخاری دے دا, دا ینا حنا بلوم کتاب کی التبحید کیوں قدیم اسرہ دے دے, دے, دے زور لگے دے, دے مقام من حروف الجا تامروف جواب دا نور مت شابیہات کی صفات مت متشابہات ثابت اللہ بدون بدون کیفیت بسر صفات دے دے لیکن لا قسم البشر ولا قسم سمد بلا اسباب دا دا. او بسر ولا کا سمین مخلوق سب مخلوق بلاس باپ دکھائے گا او سم ام کلا کا سمینا سا کب سرنا نستے لہو سم لا کا سمینا سا کب سرنا بلاسباب مہرو کے حروب تراشی احتمادی مخلوق چاہ سو در کلام دمتاج محتاطا دےم جدا مزدے اللہ کی کل کلام رانی گیے ہند ارسال کیا اللہ دل آواز پیدا کی خپل من کی شکل گی داغه دا کلام اوازم کسل تا تجلس لاسي او کله چ مت شکل پر شکر بهش اری ماشي داغه اواز کسو تل بشری نه کا تو تم شکل پر شکل نہ چاوانشی نه دا بس صفات پای کرا دی یت سکو نه صفات یی مده سب پر صفات داغه مان نہ دی تو چکر اگ پر شکل منکی وانی داغه سو کسو تل جلس او کله چا هغه مت شکل پر شکر بهش بناشی داغه کلام وسو تل سوتے کلام دا سولی د کلام جبریل دے مانا دار شکلم سلو اصلی سو دا سو دا اجنہ ملا کو اجنہ جب دے دار ہو رہے ملائے اجنحت ملائکت اجنحت مثر کا سر سرتن او کما خان چلمان کی دےکار مرائے کا تو اجنہ شروع کی دا وزر ہر جن باد <سؤال> دا کا سو دا دے جبریل پی حالت حکم سارے گرو